اللهم وكفاه الصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء معاذ الله سميع كلامه بنشهد باسمك يا الرحمن الرحيم وتجئ الصلاه خلف كل بر وفاجر في قوله عليه الصلاه والسلام لا شلو خلف كل یہاں سے نماز ہر نیک اور بد کے پیچھے جائز ہر نیک اور بد کے پیچھے کیا ہے نماز جائے ہے یاد رکھیے گا نماز نیک آدمی کے پیچھے تو جائز ہے ہی ہے لیکن جو خاص آدمی بھی نماز جائز ہے اس کا بشر فجور کفر کی حد تک, تک نہ پہنچا ہو پہنچی ہو اس وقت تک اس کے پیچھے نماز جائز ہے ہاں اگر اس کا, اس, کا, اس, کا اس کے گناہ کا, کا کے کو تک پہنچ چکے ہوں پھر اس کے پیچھے کیا ہے بے اتفاق نماز جائز نہیں ہے ورنہ کیا ہے نماز جائز ہے کسی بھی پہلے مومن کے پیچھے جب کے اس کا حقیقت کیا ہو درست ہو فاسق و فاضل فاشق فاضل نماز درست ہو جائے گی چاہے وہ کوئی گناہ ایسا کرتا ہو چاہے یہ کہ مسئلہ شیر کرتا راڈی شیئر بلے کے پیچھے بھی نماز کیا ہے جائز ہے البتہ خود اپنے اختیار ایسے شخص کو مام بنانا تو مخروب ہوگا لیکن یہ اس کے پیچھے پڑی گئی نماز بڑھ کیا ہو جائے گی درست ہو جائے گی اب سوال یہ آپ نے تو یہ کی رد کیا ہے تو اس, کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ جو رد ہے وہ عدم جواز کو مستلزم نہیں ہے بلکہ وہ جو رد کیا گیا وہ صرف فراہت کی حد تک نماز کیا ہے مقروب ہے بات جواز کی تو نماز کیا ہے بالکل پیچھے ٹھیک ہے تو جہاں تک بات ہے خان کے منع کرنے کی تو وہ کرنا پر معمول ہے اور اس میں میں آپ کو شروع بتا دیا کہ جو ہے شرط یہ ہے کہ اس کے جش کو کی حد تک نہ پہنچاؤ اچھا اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جو برفی وہ پڑھی جائے گی علیہ السلام آپ ایک से اسماعت پر है ہے اور دوسرا یہ کہ جس کا کہ اللہ جو من تم نہ مومن شخص مومن ہے بھلے خاجر ہو اس پر نماز جنازہ کو نہیں چھوڑا چاہیے لڑکی پڑا جائے گا پھر اس کے بعد ایک سوال ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو کتاب تو متعلق علم کلام سے علم سے جس کے اندر وہ چیزیں بیان ہوں گی جن کا تعلق عقائد سے ہو یہ تو معطل اور شاعر تو فطا کے مسائل میں شروع ہو گئے ہیں کہیں پر نماز کی بات ہو رہی کہ نماز جائز یا نہیں ہے اور کہیں پر کیا ہو رہا ہے نماز جنازر کی بات شروع ہو رہی ہے اس کے علاوہ کہیں پر تو مسائل کر حفینا شروع ہو گیا یہ جی تو سارے کے سارے فقہ کا مسئلہ ہیں تو کلام میں ان کا کیا پھر خود ہی معترج ہی کہتے ہیں کہ اگر زیادہ زیادہ یہ کہا جائے گا کہ یہ چونکہ ہیں تو کسی ہی مسائل لیکن ان کا یقین رکھنا یہ کیا ہے اس کا ترل کے علم کلام ہے کہ ان کا یقین بھی رکھنا ہے کہ ایسے ایسے, ایسے تو پھر معترج یہ کہتا ہے کہ پھر تو فقاط کا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں بچے گا جس کا ترل کے علم کلام سو اس لیے کہ فقاط کے جتنے بھی مسائل ان کا عقیدہ رکھنا کیا ہے ایسا کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں بچا کرتا جس کا سے نہ ہو اس کا جواب نے ماتر نے بھی اور میں نے بھی نشارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو شروع میں بیان کیا ہے وہ تو ہی بار تعلی بیان کیے اس کے بعد باس بادل موت دیگر یعنی جس طرح میں پڑا ہے خبروں سے اٹھنا اور باس بارد بہت باس کا مسئلہ پھر ایمان کا مسئلہ اسی طریقے دوسرا دوسرا تمام تمام سے آگے کے ان یعنی مقامات میں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ وہ عقائد بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو اہل والجماعت کا حادثہ ہے اور دیگر جو اہل وجا ہیں ان کا اس میں اختلاف ہے مثال کے طور پر بعض زیادہ پر موت ادل اختلاف کرتے ہیں صنعت سنت جماعت سے بعض زیادہ پر اختلاف کرتے ہیں جیسے مساج کے حوالے سے کسی طریقے سے اور جو مسائل ہیں اس میں جس طریقے سے بچے لوگوں کا اختلاف ہے تو وہ بیان اسی لیے کیے جا رہے مسائل کے تا کہ اہل سنت الجماعت کو دیگر گروہوں سے کیا کر دیا جائے گمد کر دیا جائے اور ان کے حقائق کو الگ سے جس میں پڑھ سکتے ہم نماز کو جائز قرار دیتے ہیں ہر کو پیچھے نماز پڑھتے رہے فاسٹ لوگوں کے پیچھے اور اہل ہوا یعنی خواہش لوگوں کے پیچھے بھی ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں سرحد ہے اس سوال کا جواب ہے کہ پھر آپ نے تو یہ کہا کہ اس پر اجماع ہے حالانکہ دوسری طرف تیسرا اس کو منع کرتے ہیں تو پھر اس کا آپ کا جواب بھی کراحت اور کراحت اختلاف نہیں کرا سلافل اس لیے کہ پیچھے نماز پڑھنے میں کرسی کا اختلاف نہیں ہے سب کا اتفاق فاسد کے پیچھے نماز پڑھی تو مکرو ضرور ہوگی ہاں ہو جائے گی لم بلتا الى حد کہتے ہیں کہ یہ تو اس, صورت میں ہے کہ جب کسی بھی یا اس کے پیچھے ہاتھ آئیے اس وقت, جائے اس وقت کا مسئلہ ہے لمب جو ہز دل پی جاتا ہے جب تک یا اس, اس کی پہنچے ہو رہیے البتہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے اس کے پیچھے مال جائز ہی نہیں اب سمبل موقع یہاں سمجھے گا کہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ خارج ہو جاتا ہے کہ ہم نزدیک ایمان نام کس چیز ہے کس چیز کا قلب کا ہے امر بالکان کیا ہے کس طرح سے امر بل جوار تو تینوں چیزوں کا نام یعنی ایمان ہے تو ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کیا ہو ہے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں اب کسی کے متضرہ کے نزدیک بھی خاص کے پیچھے نماز جائز ہے سوالیوں کوئی ان کے نزدیک کیسے جائز ہے وہ تو, تو ان کو مومن ایمان مانتے تو پھر یہ ہے کہ متضرہ کے یہاں ایمام بننے کی ہے کہ وہ کافر نہ ہو لہٰذا فاخر نہیں ہے غیر مومن کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں لاگ نہ ہوں گے فاصف کے پیچھے نماز کو جائ کرا دیتے ہیں اس لیے کی محمد کیا ہے کمپرا تصدیق تصدیق بھی ہو آبار بھی ہو ان تمام کی تمام قبولوں میں ضروری نہیں موت اللہ کے یہاں صرف کافی محمد کے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے گی نماز جنازہ دو دیگر کے لیے حدیث کی ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث میں تھوڑا سا اس کے ثبوت میں صنعت وغیرہ کے حوالے سے اس لیے کم از کم اجماعت جو مسائل کا تعلق کیا کر رہے ہیں ذکر کرنا کیا معنی رکھتا ہے ادا کریں اعتقاب رکھنا یہ واجب ہے یہ کیا ہے تو ایسے ہی یقین رکھنا ضروری ہے تو جب صرف اتنی کی بات اگر لگا مسائل رکھنا اس کا فائدہ بھی لگا دیا جائے نام نے کہا انه لم نفرد من مقال دل میں کہ جب مصنف کلام کے بیان سے فارغ ہوئے ان مواہب من ملاحظ الذات جب اللہ تعالی نے کہی صفات و خال صفات رہی و معات اور معنٰی کیا ہے اپنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ولہو اور وہ کیا ہے اور امامت نو بدر کے بیان کے بعد آنا قائم ہے انیس کلام جو کہ اہل سنت والجماعت جاتی اللہ کیا رسمت اور جماعت کا تذکرہ کچھ ایسے کر کے اس بات پر تبلیغ کرنا مقصد ہے اللہ تمیز ان مزارز مزارز کرنے کے ساتھ جس کی وجہ سے الگ ہو جائے گی جدا ہو جائے گی آل وسنتی جماعت میں کے علا چاہے وہ مسائل کا کوئی بھی ہو لیکن وہ مسائل ذکر کیے ہیں جس و جماعت کے علاوہ لیگر جو گروہ ہیں مقابلے پکیز رکھتے ہیں ذکر کر کے صلاحیت کی ہے تاکہ جماعت کا یعنی وہ بیان ہو جائے اور یہ کیا خاص نہیںفای سے جو زیاد جو جی